اچھا اچھا مسئلہ پوچھا آپ نے اس کی اصل میں بنیاد یہ ہے ہماری کتب فک میں کہ سوائے قیام کے یہ بہت اہم مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ یہ جو نماز کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی پندرہ بیس سفے تیس سفے کی اس میں سارے مسائل تو آ بھی نہیں سکتے یہ تو ایک بچوں کو نماز سکھانے کی کتاب ہے کہ بھئی یہ پڑھا جائے اور یہ یہ چیزیں اس میں پڑھنی ہیں یہ واجب یہ فرائض یہ سنن وغیرہ مسئلہ یہ علماء میں طے ہے کہ سوائے قیام کے قرآن مجید کہیں نہیں پڑھا جائے اس کی چند صورتیں وہ ہوں. جیسے ایک آدمی قرآن مجید پڑھ رہا اور پڑھتے پڑھتے رکو میں چلا گیا وہ آیت ختم نہیں ہوئی اور اب اس نے اللہ اکبر کہا جس کو مکرو تحری لکھا علماء نے کیونکہ رکو میں اس نے قرآن مجید پڑھا اسی طرح کسی بھی جگہ سوائے قیام کے اب اس میں جو اور ذیلی مسائل ہیں وہ بہت بے شمار ہے وہ قیام کی حالت میں تلاوت کرے گا تو اپنی نماز جب پڑھے تو یہ اس کا حکم ہے اور امام کے پیچھے اگر نماز پڑھے تو ان قواعد کا امام کو خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھے اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ مطلق قرآن کا پڑھنا نماز میں فرض ہے کتنا الحمدللہ رب العالمین یہ فرض ادا ہو گیا پورے سور فاتحہ کے ساتھوں آئے پڑھنا یہ واجب پھر اس کے بعد میں اتنی صورت ملا لینا کہ جو اس کے مترادف ہو یا اس کے برابر ہو جو سب سے مختصر صورت ہے قرآن کی اتنا آتنگ نقل کا اتر فصل ربی ناشانیا کال اب تر یہ صورت یہ اتنی مقدار میں کوئی صورت ہو فتح و رضویہ میں تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک آیت یا تین چھوٹی آیتیں تو فاضل بریلوی نے تحقیق کر کے بتایا کہ وہ ایک آیت یا تین آیتیں تیس حروف پر مشتمل ہونی چاہیے تیس حروف ضروری ہیں مثلاً ایک نے تین آیتیں پڑھیں مگر نماز مکرو ہوگی الرحمن علم القرآن خلق الانسان انسان یہ تینوں الگ الگ تین آیتیں مگر یہ تیس حروف پر مشتمل نہیں لہذا نماز درست نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب کیا مطلب ہوا کہ ضرورت کے مطابق قرآن مجید کا پڑھنا جو تین آیتیں ہوں یا ایک آیت اتنی لمبی ہو کہ تیس حروف پر اس کا پڑھنا واجب ہمارے امام امام ابو ہنی رضی اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ سور فاتحہ بھی واجب ہے دوسری صورت کا ملانا بھی واجب ہے اور دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے یعنی سور فاتحہ پڑھتے ہی بغیر کسی تاخیر کے دوسری صورت میں لا لی جائے اس میں تاخیر نہ کی جائے یعنی متصل صورت کا پڑھنا یہ بھی واجب اگر کسی سے کوئی تاخیر ہو گئی مثلا سور فاتحہ پڑھنے کے بعد امام یہ سوچنے لگا کہ کون سی سورت پڑھی جائے ذہن میں نہیں آ رہا اس میں ود گزر گیا تو ایسی صورت میں سچ دے سو اس پر واجب ہو جائے گا تو متصل ملانا یہ بھی واجب اب نماز کے علاوہ کہیں بھی قرآن مجید کا پڑھنا جو ہے وہ مکرو ہے یا مکرو تحریم اب ہم نماز ختم کرنے کے بعد آخری میں جب یہ دعا پڑھتے ہیں ربی جالنی مقیم و یا ربنا نہ آتے فی الدنیا دنیا ہے تو یہ دعا لیکن قرآن آئے تو ہے یا نہیں اس لیے ہمارے نے یہ لکھا کہ اس کو دعا بنانے کے لیے اس کی جگہ اللہ مرک آئے گا اللہ مرب نہ آتے نہ فر دنیا اللہ مربی جالنی مقیمت تو وہ دعا بن جائے ٹھیک ہے تو اس کا اہتمام ہر نمازی کو کرنا چاہیے اب رہا ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ جو لوگ ایسے نمازیں پڑھتے رہے ان کا کیا حکم ہے اس میں علماء نے یہ رعایت دی کہ چونکہ اس نے تلاوت کی نیت سے تو نہیں پڑھا وہ اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور غلطی سے اس نے ساری زندگی ہی پڑھا ربا نہ آتے نہ دنیا یا ربی جالنی مقیم سلاتی چونکہ اس نے پڑھا ہی دعا کی نیت سے اس لیے اس میں اعادے کی ضرورت نہیں ہے دین اس کو بھی وہ کرتا ہے کہ حرج پیدا نہ ہو کوئی بہت زیادہ اب کوئی پچاس سال سے نماز پڑھ رہا ہے اس کو یہ حکم دیا جائے کہ پچاس سال کی نمازیں دہرائیں اس میں علماء رعایت تلاش کرتے ہیں کہ مذہب جس کی اجازت دیتا ہے چونکہ اس نے تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی دعا دعا ہی کی غرض سے دعا پڑی لہذا ان نمازوں کو نہیں لوٹائے گا یہ مسئلہ معلوم ہو جائے اب اس کو چاہیے کہ اللہ ربنا رب آتے نہ اس طرح پڑے اللہ عمر ربی جالنی مقیمت صلاحی تو اس کو یاد سے اس کو اپنانا چاہیے اور نماز میں جب پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھا جائے یہ ہے اس اصل مسئلے کی بنیاد نہیں نہیں نہیں ربنا ہے نا آگے تو اللہ عرب بنا تینا اور قرآن کیا ہے تو رب بنا دینا نہ جو ہے آیت وہ رب بھی جال نہیں ٹھیک ہے اب اللہ رب بھی جال نہیں کر لیں وہ دعا بن گئی ہاں یہ دونوں جائز ہیں یہ بخاری شریف میں یوں ہے حدیث کہ سب کہتے تھے ربانہ لکل ہم ایک صاحب نے کہا اللہ ربنا ولکل ہم حضور نے نماز سے فراغت کے بعد کہا کہ یہ کس شخص نے کہا ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ میں نے کہا ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا حکم ہوگا پر میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں نزا کر رہے تھے یعنی خدا نہ خواہ تو لڑ نہیں بلکہ اس میں نزا کر رہے تھے اس میں لڑ رہے تھے یہ کلمات جس نے کہے وہ اللہ کے یہاں ایسے مقبول ہوئے کہ فرشتوں میں یہ تنازع ہوا کہ سب سے پہلے ان کلمات کو اللہ کے دربار میں کون لے جائے اس لیے فرشتوں میں نزا تھا تو اس کی بھی فضیلت ہے اور یہ بھی جائز پھر اس کے بعد بعض چیزیں علماء نے عام آدمی نہیں کرتے تو منع بھی کیا کہ جب اللہ مربان الکلحم کہ اس میں ایک دعا بھی ہے Uh, رکو سے پہلے پڑھنے کی دونوں سجدوں کے درمیان اب چونکہ uh, یہ چیزیں مفقود ہو گئی کوئی آدمی کرے تو سمجھے پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے امام اگر پڑھنے لگ جائے تو ہمارے یہاں ہم مکتوی تو امام کی آواز آنے سے پہلے ہی رکو میں سے جناب سجدے میں چلے جائیں اس لیے اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے اس کو پڑھا جائے تاکہ کبھی نماز میں کوئی خلل واقع نہ جی اور کوئی صاحب جی فرمائیے